محمد و آل محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ثاۃۃ العمین الرشہ باقی تمام سامعین خوان گرامی برادران صاحب کو احباب سے سلامت کرتے <سلامت> ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چار سو ننانوے ابلغ ایک سو ہے چار سو ننانوے شریف کے شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور ایک سو جو ہے اوراد فتھیہ کا درخت نمبر ایک سو ایک ہے اوراد فتح میں ہمارا پہلے حصے میں ہے ملک الجمبار میں اس میں لا لہ نمبر اڑتالیس کل پچاس ہیں اڑتالیس میں اس کے بھی جو ہے پیراگراف اس کے اندر دو تین چار ہے ابھی چوتھے پیراگراف میں ہیں لیس کا منزلیشن کا ہو گیا تھا واہ وََس شامی المشیر ہاں اس پیراگراف میں ہم لوگ ہیں پیراگراف نمبر چار سے چارشن واہ و شامی البشیر تو کل کی درخت میں جو ہے آپ لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے سے اسمعال البصیر اور سمیع کے بارے میں بہت بیان کیا تھا ابھی اسی چیپٹر کا فائنل ہے ترجمہ جو ہے وہ سمیع البصیر کا جو ترجمہ کیا ہے وہ علامہ بشیر مرحوم کے ترجمہ یہ ہیں آج کے دس میں ہم یہ شروع کریں گے وہ سمی البشیر یعنی اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا سمیع کے معنی سننے والا بصیر کے معنی دیکھنے والا یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور آغاز سید خورشید عالم نے یہ ترجمہ کیا ہے اور وہ بغیر کان کے اور بغیر آنکھوں کے میرے کار میں انہوں نے یہ چیزیں اضافہ کیا ہے سننے والا اور دیکھنے والا اور چونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اور پہلے آپ کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا علم بے مسموعات اور علم باثرات ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے تعبیر ہے تو اسی بنیاد پر جو ہے ہاں اللہ تعالیٰ اتنا بارت میں کیا بغیر کان اور بغیر آنکھوں کے سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو تیسرا ترجمہ جو ہے اس کا یہ بھی درست اور وہ سمی البشیر کا اور وہ بغیر کان کے چننے والا اور بغیر آنکھ کے دیکھنے والا ہے یا دوسرا ترجمہ ہے اس سے مختصر تجمہ اور وہ بغیر کسی ظاہری آلات کے بشمین بشیر اور وہ بغیر کسی ظاہری آلات کے سننے والا اور دیکھنے والا ہے کان اور آنکھ کی جگہ پر شہ کان اور آنکھ کی جگہ پر سے ہی ظاہری آلات کو اس میں سے شار کریں اور وہ یعنی اللہ تعالی بغیر کسی ظاہر آلات کے یعنی آنکھ کان کے دیکھنے والا اور سننے والا ہے یہ تجمہ بھی اس کی ہو سکتی ہے چوتھا تجرمہ یہ کیا ہے جو اس کے جو لوی تحقیقات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے واب و سمین البسی اور وہ ذات پاک علم بصنوعات و مبصرات رکھنے والا ہے یعنی جو چیزیں سنی جاتی ہیں اور دیکھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو ان سب کا علم ہے اور سمین علی علم بصنوعات سمیع کے معنی اور بشیر کے معنی علم بحبصرات دیکھنے والی یعنی اور وہ پھر تو سمین البصیر کے معنی خبر اور وہ ذات پاک علم بے مصنوعات و مبصرات رکھنے والا سنی جانے والی اور دیکھے بنا جانے والی چیزوں ہماری آنکھوں سے ہماری انہی ظاہرے آنکھوں سے سنی جانے والی اور دیکھے کانوں سے سنی جانے والی آنکھوں سے دیکھنے والی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کو علم رکھنے والا یعنی تجمہ علم جس کے جس سے پہلے کے حوالے صاحب نے پڑھ لیا سما کے معنی اور بسر کے معنی علم کے معنی کیا تو علم بے مسموعات علم بے مبصرات معنی کیا تو اس اس لوگی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے تجمہ پھر یہ بنے گا اور وہ سمین وسیع ہے اور وہ ذات جو ذات پاک علم بے مسموعات و مبصرات رہنے والا ہانجی سنے سنی جانے والی اور دیکھی جانے والی ہماری ظاہر آنکھوں سے اور کان اور کانوں سے سنی جانے والی آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے یہ معنیٰ یعنی علم بصنوعات و موثرات رکھنے والا وہ سمیع البصیر یہ تجربہ بنے گا چونکہ آہل لغت نے ایک معنی سمی کا عالم بصنوعات اور بصیر کا عالم باصرات کیا ہے یعنی مصنوعات سنی جانے والی چیزوں کا جاننے والا اور بصیر یعنی دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھنے والا تو ان دو لغوی معنی کو مد نظر رکھیں تو پھر وہ سمی البصیر کا معنی بنے گا ہاں جی کہ اور وہ ذات پات علم بے مسموعات و مبصرات رہنے والا ہے یا اور وہ پاکزات عالم بے مسموعات و مبصرات ہیں اور وہ ذات عالم بے مسموعات و مبصرات ہیں یہ ترجمہ جو ہے اس کا درست ہو جائے گا تو اسمی والب جو ہے قرآن پاک میں یہ دونوں مقدس کرمات قرآن پاک میں جو ہے سورہ قافی رائج نمبر 56 پہ ہے فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فسٹ حجبیلّہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے کے حضور میں ہاں جی پناہ لے لو اللہ سے پناہ مانگو کس شیطان سے ہاں جی شیطانی بس سے ہر قسم کے شرور سے فسٹ حزب اللہ اللہ سے اللہ کے حضور میں پناہ مانگو کیونکہ ان نوب سمیر بشیر کیونکہ بے شک وہ ذات سننے والا اور دیکھنے والا ہے ہاں جی شب البشیر سننے والا اور بسر ہمیشہ سننے والا ہمیشہ دیکھنے والا لیکن کانوں کے بغیر ہاں جی کان کے بغیر سننے والا کے بغیر دیکھنے والا علم بے سمسماعت محسرہ رہنے والا تو یہ جو ہے یہ آیا جو ہے فسٹ اللہ اللہ کے حضور میں پناہ مانگے بے شک وزاد سننے والا اور دیکھنے والا ہے ہاں جی پوری کا سویا وہ آپ سویا ہوا ہو لیکن اس ذات کی نیند اور نہ اون ہے ہاں جی وہ ہمیشہ بیدار ذات ہیں اور ساتھ ہی وہ ہمیشہ سننے والا دیکھنے والا ہے وہ ہاں جی ہماری آنکھیں شیطان کو نہیں درکہ سکتے اور نہ شیطانی ہاں جی فدنوں کو وسوسوں کو درخت سکتے ہاں جی اس کے اغوا کاریوں کو ہم درد سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو جس چیز کا علم ہے لہذا اللہ اللہ ہیں میرے حضور میں پناہ مانگو مجھ اللہ کے درگاہ میں پناہ مانگو ہاں جی کیونکہ وہ اللہ جو ہے سننے والا اور دیکھنے والا ہے یہ سورہ غافر عید نمبر جو ہے چھپن بس اللہ کے حضور پر نہ مانگو بے شک وہ ذات سننے والا اور دیکھنے والا ہے اس طرح دوسری ان اللہ بھی انََََََََََ اللّہ نيماں زکمبى ان اللہ كا نسام بصيرہ یہ سورہ نسا نمبر اٹھاون ہے سراج نمبر اٹھاون ففٹی ایٹ اللہ فرمات ان اللّہ یا ذکم بھی بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعہ اس کو بھی یعنی اس قرآن کے ذریعے تمہیں بہترین نصیحت فرماتا ہے انَ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نماں یعنی بہت بہترین یہی زکم تمہیں نصیحت کرتا بیہی اِس قرآن پاک کے ذریعے سے اور انََََََََََ الل اللہ کا نسمی بشراء اے بندگان خدا اس بات میں كوئی شیخ شبہ نہیں ہے بے شك اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے یہ سورہ نسا نمبر ففٹی ایٹ ہے اٹھاون ہاں جی تو اس مبارک آدمی بھی اللہ تعالیٰ کا کے لیے سم اور بسر ثابت کیا کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا جیسے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے تم ہی بہترین نسل فرماتا ہے ہی جو بھی اور بے شک ان اللہ کا نسمیم بشرٰ بے شر اللہ سننے والا اور دیکھنے والا اور اسی طرح نمبر تین الحمت الں اللہ یصطفی من الملکتِ رسولََََََََََن ناسی انََََََََََََََََََََ اللّہ سمی بے شک من الملکتِ رسولن بے شک اللہ, اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے اور انسانوں میں سے بے شک اللّہ تعالیٰ چن لیتا ہے منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام پہنچانے والے رسول اور انسانوں میں سے بھی اپنے پیغام پہنچانے والے رسول اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے چن لیتا ہے ان, ان میں سے بعض کو فرشتوں میں سے بعض کو انسانوں میں سے بعض کو مین دونوں میں آیا اس من کو میں مین بازیا کہتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بعض کو اپنا رسول منتخب کرتے ہیں رسواں اور اس طرح انسانوں میں سے بات کو غلط رسواں دونوں کے کا کام پہ ہم پہنچانا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور سمیون بصیر ہے بے شک اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے بعض کو اپنا رسول منتخب کرتا ہے بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے یہ آج جو ہے سورہ حج آئے نمبر سات ہے سورہ حج اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سم اور بصر کو ثابت کیا اور فرمائے اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے چوتھی آیت جو ہے واللہ اللّہ یسم ان اللہ سمین بصی سرجایت نمبر ایک ہے اللہ اللّہ یسمو اللہ تعالیٰ سنتا ہے تحاورکما تم دونوں کے آپس کے گفتگو سنتا ہے اللہ تعالیٰ تم دونوں کے آپس کے گفتگو ایک انصار خاتون تھی اس سے رسول اللہ کے آپس میں گفتگو ہوا تھا یہ آج جو زہار کے بارے میں ہے یہ آجی طور پر وسعت کے بارے میں ہے تو اللہ فرماتے اور اللہ تعالی یہ سنتا ہے تحاوروں کو متم دونوں کے گفت کو یعنی وہ خاتون اور رسول اللہ کے گفتگو ان اللہ سمین بسیم بے اللہ سننے والا اور دیکھنے والا وہ خاتون اپنی گھریلو پریشانیاں مشکلات بیان کر رہے تھے پیمر کو اور جو ہے یقینی بات ہے جو ہے پہلے اس ظہار کے معاملے پر کوئی آیت نازل حکم نازل نہیں ہوا تھا تو دور جہالت میں زہار کا سن میں خواتین کی زندگی بہت مشکل میں پڑ جاتا تھا وہ خاتون اس مرد کے لیے حرام بھی ہو جاتا تھا پرس یہ خاتون کے ضور سے شادی بھی نہیں کر سکتا تھا اس دور میں زہار میں یہ مزہ تھا ہاں جی زہار کرنی مرد خاتون کے ساتھ تو پھر جو ہے نہ وہ اس کے ساتھ شادی کا نہ یہ خاتون یعنی اس مرد پر بھی حرام ہو جاتی تھیں اور دوسرا شادی بھی نہیں کر سکتے تھے تو اس لحاظ اس کے زندگی میں بہت تکلیمی ہوتا تھا تو اس, و اس خاتون نے اللہ سے اور وہ مرد بھی بڑا ہو چکا تھا اس خاتون کی چھوٹے چھوٹی بچے بھی تھے تو اس خاتون کو اس بچوں پر ترس آیا اور اپنی زندگی میں دیکھا تباہ ہوتا وہ نظر آئے تو اللہ کی پیاری نبی کے درگاہ میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے درخواست کرنے کے لیے کہ وہ اس مسئلے کا کوئی رائے حل نکالے آیا اللہ تعالیٰ نے پھر اس موضوع پر آیتنا دل فرمایا تو اس آیت کے شروع میں یہی ہے ولّہ یسم و تحاورکما ان اللہ سمیع البصیر سرمجیاد مجادلہ عید نمبر ایک بے شک اللہ تعالیٰ تم دونوں کے آپس کی گفتگو کو سنتا ہے اور بے شک جو ہے وہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا تو اس حادم بھی سمیع بصیر آئے ہیں اللہ تلِ سم و بسار اس حادث میں بھی ثابت کیا ہے کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا اسی طرح سو جو ہے آج نمبر پانچ الحرمۃ ولی اللہ وَلَوْ لَا فضل اللہ علیکم و رحمۃ ما ذکہ من کرمن ہادن اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تمہارے پر احسان اور رحمت تمہارے پر نہ ہوئے انسانوں تو ما ذکہ من کو من تم میں سے کوئی بھی پاک نہیں کر سکتا ما ذکہ من کو تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا اب کبھی بھی ولیکن اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا یوز کہ میہ جس کو چاہیں واللہ سمین علیم اور اللہ سننے والا جانور اس میں سمیع ہے اور سات علیم آ ہے بصیر اس میں نہیں یہ سورہ نور عید نمبر اکیس ہے اگر اللہ اگر اللہ کا فاضل و رحمت تم لوگوں پر نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی ہرگز اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا ہے لیکن اللہ جس جی سے چاہے پاک کر دیتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا بس جانے کے پانچ آدمی نے والوں کو نقل کیا ان سب میں چار میں سمی ان بصیر دونوں کے لفظ ہیں اللہ سننے والا دیکھنے والا چوتھے میں سننے والا کے ساتھ علیم ال جاننے والا کیونکہ علم بھی اس سم و بسر سے تعلق رہتے ہیں تو یہ آیتوں کا ہم مد نظر رکھیں ہاں جی تو مطلب یوگا ہوگا بس ان قرآن حیات سے ثابت ہوا کہ اللہ ضرور سننے والا اور دیکھنے والا ہے اس طرح کے دیگر سکڑوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ان دو صفت ثبوتیہ کو ثابت کیا ہے ہاں جی لیکن ہمارے سننے اور اس پاک ذات کے سننے میں فرق یہ ہے کہ وہ ذات پاک کان یعنی ظاہری آلات کے بغیر سنتا ہے اور ہم کام کے کان کے بغیر نہیں سن سکتا اور وہ دیکھتا ہے لیکن کان کے بغیر اور وہ ہر طرح کی آواز سنتا ہے لیکن ہم ایک ویلم کے تحت سنتا ہے اور ہر آواز کو ہم نہیں سن سکتے کیونکہ وہ ذات کسی سے بھی مشابہ نہیں ہیں جس جی طرح اس کے ذات کا کوئی مشابہ نہیں ہے اس کے صفات بھی کسی سے مشابہ نہیں ہے وہ کمال مطلق ذات ہے ازان گرامی ان آیتوں سے اور اس دعا میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا اور دیکھنے والا ہے واب شامی البصیر یہ آیت جو ہے بہت ہی اہم آیتوں میں سے حزین گرامی اگر ہمارا اللہ پر پختہ یقین ہو جائے اس لا کی ان دو صفتوں پر اللہ جس کے لیے میں شرس ہوں اللہ جس کا انعت کا رف ہے خالق کے مالک ہے جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الا اللہ پڑھتا ہوں شہادتین جیسے اس کے گواہی دیتا ہوں وحدانیت کی میرا وہ اللہ میں اس اللہ کے میرے ہر چیز کا علم ہے اتنے اس کے صفات علیم پر آپ کا ایمان پوچھتا ہے پلس آپ اللہ کے سمی اور بسی ہونے پہ ہیں اللہ نے میں سنتا ہوں میں دیکھتا ہوں ہاں جی تمام انسان کے طوری کائنات کے ہر چیز کو میں دیکھتا ہوں ہر شے کے ہر جو ہے حرکات و سغنات کو میں دیکھتا ہوں حتی فرمایا, تاریخ رات میں ہاں جی تاریخ رات میں سمندر کے تہ میں ایک سیاہ پتھر کے اوپر کوئی چونٹی ہو یا اس کے اندر کوئی سیاہ چونٹی ہو تو میں اس کو بھی دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس کائنات کا ایک ضروری معافی نہیں حضر تو آپ اور میں کیسے معافی ہو سکتا ہوں اللہ کے نگاہ سے ہاں جی تو نہ کوئی آواز اللہ سے معافی ہے غلط جتنا آستھا کا حل دل کے آہٹ کو بھی دل کے آہٹ کو بھی اللہ سنتا ہے ہاں جی نہ کوئی فعل ذرہ کے بارے میں بار کوئی فعل اللہ نے قرآن میں میں کل قیامت میں اگر کسی مندر نے رائے کے دانے کے بارے بھی کوئی نیک عمل کیا ہے تو وہ بھی لے کے آئے گا میدان شرم ترازو میں ڈالا جائے گا اور رائے کے دانے کے بغیر کوئی گناہ کیا تو وہ بھی لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ اور تراضو میں ڈالا جائے گا لہٰذا جو ہیں عذین گرامی ہمیں اس بات سے غفلت کے کوئی گنجائش نہیں ہے لہٰذا اگر ہمیں اس بات پر ہمارا یقین پہنتا ہو جائے کہ آپ گھر سے باہر نکال رہے ہیں میرے خارن گرامی جوانوں آپ گھر سے نکال رہے ہیں یا گھر میں ہیں آپ یہ کبھی نہ سوچیں میں اکیلا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ اللہ بھی ہے آپ کے ساتھ ساتھ اللہ بھی ہے اور آپ کے دائیں وائیں دو فرشتے بھی ہیں ہاں جی تو چار تو ساتھ ساتھ ہیں ہمیشہ ان سب کے اوپر جو تین آپ اور آپ کے ذات اور آپ کے فرشتیں آپ کے عمل لکھنے والے فرشتے ہیں پلس اللہ تعالیٰ اوپر سے آپ کی تمام حرکات و صغنات کو دیکھ رہے ہیں آپ کی ہر ہر بات سن رہے ہیں سب سب کچھ وہ تو فرشتے لکھ رہے ہیں تو یہ سب حقائق جو قرآن پگ نے بین فرمایا اور ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم ہر روز اقرار کرتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد پھر ہم یہ سو پھر آپ کمرے میں اکیلا ہے تو آپ یہ سوچیں میں اکیلا ہوں میں کچھ بھی گناہ کروں کسی کو پتہ نہیں بھائی ٹھیک ہے انسانوں میں سے تو کسی کو پتہ نہیں لیکن اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے انسانوں میں سے شاید لوگوں سے تو ہم چھپس آئیں کمرے میں بن کر اللہ سے نیو سکتے ہیں باقی انسانوں سے آپ چپکے سے کسی کان میں کانخوشی کر کے بول سکتے ہیں نہیں اللہ سے آپ کان خوشی نہیں کر سکتے لہٰذا ان اوشا پہ کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے جاننے والے سے ہمارا مضبوط ایمان ہونا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں میری دو اللہ تعالیٰ ہم صاحب کے مقدس آسمائے ہوجنا پر پکا ایمان کی تحفے تفہ